قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصدیق قرآن مولانا اکثر شیخوئی صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سُنیے معروف عالم دین کے اسلام کا نظریہ یہ ہے انجو ہم دو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ روزہ رہا ہے رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون یذا دلونك في الحق بعد ما تبينك ان ما يساقون كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم اج کے درس کا آغاز سورۃ الانفال کی ایت نمبر 5 سے ہو رہا ہے اور آج جو آیات ہمارے پیش نظر ہیں اور ان کے بعد والی آیات میں غزہ بدر کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے اس لیے اختصار کے ساتھ اس کا پس منظر وہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکت المکرمہ میں تیرہ سال گزارے اور یہ تیرہ سال مشرقوں کی طرف سے مسلسل ظلم و ستم اور جور و شفا کا سامنا کرنا پڑا تنگ آ کر پہلے حضور نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی اور پھر خود آپ نے ہجرت فرمائی لیکن مدینہ منورہ آ جانے کے باوجود قریش مکہ نے مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا مسلسل شرارتوں اور سازشوں میں مصروف رہے پہلے تو انہوں نے عبداللہ بن اوبئی کو تیار کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ہنگامہ برپا کرے آپ نے سن رکھا ہوگا کہ عبداللہ بن عبئی وہ شخص تھا کہ حضور کی مدینہ منورا تشریف آبری سے پہلے اسے مدینے کا سردار بنانے پر اتفاق ہو چکا تھا لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو اب اس کی دال نہیں گل سکتی تھی اس چیز نے اس کو منافقت میں مبتلا کر دیا حتیٰ کہ وہ رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور ہوا منافقین کا سردار بظاہر مسلمان تھا لیکن زندگی بھر منافقت شرارت سازش اور خباصت میں مبتلا رہا جب مشرقین نے اسے ہنگامہ برپا کرنے پر تیار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا تو وہ باز آ گیا اس کے بعد مشرقین نے یہود کو بڑکانے کی کوشش کی لیکن قربان جائیے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک پر کہ آپ نے مدینہ منورہ آتے ہی یہود کو معاہدے کی زنجیر میں جکڑ لیا تھا جسے میساک مدینہ کہا جاتا ہے میساک مدینہ میں اور باتوں کے علاوہ ایک بات جس پر اتفاق ہوا تھا یہ بھی تھی کہ مسلمان اور یہود ایک دوسرے کے خلاف لشکر کشی نہیں کریں گے اور اگر بال دونوں میں سے کسی پر کسی دوسرے دشمن نے حملہ کیا تو اس کی نہ صرف مدد نہیں کریں گے بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اب یہود اس معاہدے کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے معاہدہ کر چکے تھے کہ نہ تو ہم مسلمانوں کے خلاف خود حملہ کرنے کی غلطی کریں گے اور نہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے کسی دشمن کے ساتھ تعاون کریں گے اس لیے یہود بھی قریش مکہ کے کام نہ آ سکے ایک تیسرا فریق مکہ اور مدینہ کے درمیان جو قبائل آباد تھے قریش نے ان کو بھی اکسایا مسلمانوں کے خلاف اور انہوں نے صرف یہی کیا اور یہی کر سکتے تھے کہ مکہ اور مدینہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانوں پر سختی کرتے تھے مگر قریش مسلسل مدینہ پر حملے کی منصوبہ بندی کرتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تیاری سے اور ان کی منصوبہ بندی سے بے فکر نہیں تھے ہر وقت مدینہ منورہ پر حملے کا خوف رہتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود راتوں کو پہرے پہرا دیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام بعض اوقات راتوں کو بستر پر ہتھیار ساتھ لے کر سوتے تھے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ممبر کے خطیب مسلح کے امام اور خانقاہ کے مرشد اور مربی ہی نہیں تھے بلکہ آپ ایک عظیم مجاہد اور سپا سالار بھی تھے اور دشمن کی حرکتوں سے آپ کسی طور پر بھی ناواقف نہیں تھے ہر وقت آپ کی دشمن پر اور اس کی تیاریوں پر نظر رہتی تھی دو دفعہ ایسا ہوا ایک دفعہ اکرما ابو جہل کا بیٹا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا اور دوسری دفعہ خود ابو جہل تین سو کا لشکر لے کر انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں کی تیاریوں کو دیکھ کر ان کے دفاع کو دیکھ کر اور ان کے حفاظتی انتظام کو دیکھ کر وہ واپس بھاگ جانے پر مجبور ہوئے ربی الاول دو ہجری میں کرد بن جابر نے مدینہ پر حملہ کیا اور باہر ہی مسلمانوں کے مویشی جو چر رہے تھے وہ لوٹ کر واپس چلا گیا ربی الاول ربیل اول میں تو یہ واقعہ پیش آیا اور دو ہجری رجب کے مہینے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش اللہ کی قیادت میں بارہ صحابہ کو بھیجا کریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اور ان کے حالات سے خبر ہونے کے لیے یہ راستے میں ایک جگہ چھپے بیٹھے تھے کہ انہیں قریش کا ایک قافلہ نظر آیا جو کہ شام سے واپس آ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے ان کو سختی سے تاکید کی تھی کہ کسی پر حملہ نہیں کرنا صرف نظر رکھنا ہے اور مجھے حالات کے بارے میں بتانا ہے ان سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ مشرقین کو سامنے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے اس لشکر پر حملہ کر دیا جس میں عمر بن حضر جو کہ قریش کا سردار تھا وہ مارا گیا اور دو مشرق قید ہو گئے اور ان کا مال غنیمت لے کر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن حضور نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تمہیں میری اجازت کے بغیر یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی یہ اتفاق سے رجب تھا رجب کی آخری تاریخ مسلمانوں نے سمجھا کہ شابان شروع ہو چکا حالانکہ شابان ابھی شروع نہیں ہوا تھا رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں زمانے جاہلیت میں بھی قتل و قتال کی اجازت نہیں تھی اور اسلام آنے کے بعد بھی ان مہینوں کو حرمت حاصل رہی اور اس میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی مشرقین نے بڑا اس پر پروپیگنڈا کیا شور کیا کہ حرمت والے مہینے میں مسلمانوں نے قتل کیا ہے اور اللہ پاک نے قرآن کریم نے اس کا جواب دیا اشہر اشہر الحرام و شاہر الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اگر تم حرمتوں کا خیال کرو گے تو ہم بھی حرمتوں کا خیال کریں گے اور اگر تم حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کرو گے ہتھیار اٹھاؤ گے تو یہ مت سمجھو کہ مسلمان تغافل کریں گے اور مسلمان بزدلی دکھائیں گے فمن علیہ فاطد علیہ بم اسلم اللہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی اگر یہ تم پر زیادتی کرے تمہیں بھی زیادتی کرنے کی اجازت ہے اور فرمایا کہ یہ قتل پر بڑا شور کر رہے ان کو بتا دیئے بل فتنا تو اشبد منل <الْقَتْل> یہ جم فتنا پھیلاتے ہو لوگوں کو قبول ایمان سے روکتے ہو ایمان قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو تو یہ فتنا یہ قتل سے بڑا جرم ہے بہرحال بتانے یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر مسلمانوں نے حملے کا ارادہ کیا اور اس کو بہانہ بنا کر مشرقین جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے یہ تو بہانہ تھا ایک نہ بہت پہلے سے مکہ والے مدینہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے یہی وہ زمانہ تھا کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام گیا تقریباً اس میں چالیس افراد تھے اور مکہ کا شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جس گھر والوں نے اس تجارتی کافلے میں حصہ نہ لیا ہو اپنا تجارتی سامان نہ بھیجا ہو یا تجارتی سامان ان کے ذریعے سے باہر سے منگوایا نہ ہو گویا ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ دونوں اور کہا جاتا ہے کہ اس کی حیثیت ایک لمیٹڈ کمپنی کی سی تھی کہ جس میں سارے ہی مکے والوں نے حصہ لیا اور یہ بھی ایک منصوبہ بندی تھی کہ سارے لوگ اس میں اپنے اپنا پیسہ شامل کریں تاکہ جب پھر حملے کی افواہ پھیلے تو سارے کے سارے مکے والے جوش انتقام میں اور اپنے مال کے ضائع ہونے کی خبر سن کر مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ بہت بڑا قافلہ تھا چالیس افراد تھے اس میں جب یہ مکہ سے روانہ ہوا تب بھی حضور کو خبر تھی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ دور جو کہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا اور موبائل اور ٹیلی فون کا دور نہیں تھا اور انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا اس وقت بھی کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی ہر نقل و حرکت سے باخبر رہتے تھے مکے والے کیا سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں حضور اس سے بے خبر نہیں تھے تو حضور کو معلوم تھا کہ ان کا تجارتی قافلہ جا رہا ہے اس کے جاتے وقت بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ کر نکل گئے اور جب اس کی واپسی کی اطلاع ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مربرہ سے نکلے حضرت عبداللہ ابن ام امتوب رضی اللہ جو کہ نابینا صحابی تھے ان کو اپنا نائب بنایا اور خود نکلے اور بظاہر یہ تھا کہ ابو سفیان کے تجارتی کافلے پر حملہ کرنا ہے تو اس میں کم و بیش تین سو یا تین سو تیرہ افراد وہ تیار ہو گئے اس تجارتی کافلے پر جو حملے کا ارادہ کیا گیا تو بعض لوگوں نے اس کی آڑ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر بڑے بڑے اعتراضات کیے کہ معذ اللہ مسلمانوں کا جو پیشہ تھا وہ تھا ہی ذنی اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتے تھے حالانکہ دنیا کا ہر سمجھدار شخص باخبر شخص یہ جانتا ہے کہ جب دو قومیں جنگ کی حالت میں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے معاشی مفادات پر بھی ذرب لگانے کی کوشش کی جاتی ہے ڈبلو اب یہ ایک بڑا قافلہ تھا بہت بڑا سرمایہ تھا اس میں اور اندیشہ یہی تھا اندیشہ کا یقین تھا کہ اس پیسے سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ ساری کی ساری اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہوگی تو اگر اس سوچ سے اس کافلے پر حملہ کیا گیا کہ قریش کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا جائے ایک ضرب لگائی جائے تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور حیرت کی بات یہ کہ اس قسم کے اعتراضات کرنے والوں میں پیش پیش وہ بین الاقوامی ڈاکو اور لٹیرے ہیں جو سال ہر سے مسلمانوں کے وسائل پر نجائز قبضہ جمائے ہوئے ہیں ان کے ساحلوں پر ان کی زمینوں پر ان کے فوجی اڈوں پر ان کے پٹرول بھی لوٹ رہے ہیں اور دوسری مادنیات بھی لوٹ لوٹ کر لے جا رہے ہیں وہ اس پر اعتراضات کر رہے ہیں جن ظالموں نے بمباری کے ذریعے سے مسلمانوں کے شہر کے شہر اور بستیوں کی بستیاں جلا ڈالی وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ محمد کا مقصد معذ اللہ لوٹ مار کرنا تھا تاکہ اپنی معاشی ضروریات پوری کی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منبرہ سے جو روانگی ہوئی بظاہر بالکل خفیہ روانگی تھی لیکن ابو سفیان کو کسی طریقے سے اطلاع مل گئی کہ مسلمان کہیں آس پاس ہی پھر رہے ہیں میرے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہرا اور اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے تو وہاں پر اس نے کچھ منگنیاں دیکھی تو ابو سفیان بڑا کائیاں شخص بڑا چلاک بڑا ہوشیار اس نے مینگنیوں کو توڑا تو ان میںگنیوں سے خجور کی گٹھلیاں برآمد ہوئی تو وہ سمن گیا کہ یہ مدینہ منورہ کے اونٹ ہیں جو یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمان میرے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے کہیں آس پاس ہی پھر رہے ہیں چنانچہ ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل دیا جو عام راستہ تھا مکہ کی طرف جانے کا اس راستے کو بدل کر وہ سمندر کے کنارے کنارے ہوتا ہوا مکہ چلا گیا ابو سفیان نے ایک کام تو یہ کیا کہ اس نے راستہ بدل دیا دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ زمزم بن امر ریفاری نام کے ایک شخص کو گراں قدر اجرت دی اور اسے کہا کہ مکہ والوں کو اطلاع کر دو کہ مسلمانوں نے تمہارے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا ہے اس کے بچاؤ کے لیے سب نکل کھڑے ہو زمزم بن امر غفاری نے عجیب طریقہ اختیار کیا مکے والوں کو اطلاع کرنے کے لیے اس نے پالان جو تھا اونٹ پر اس کو الٹا رکھ دیا اس پر بیٹھا اور اونٹ کا ناک بھی کاٹ دیا کان بھی کاٹ دیے اس کو زخمی کیا اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور ایک ہیبت ناک انداز میں کپڑا لہراتا ہوا مکہ میں داخل ہوا کہ لوگوں تمہارا تجارتی کاروان وہ خطرے میں ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے بچاؤ کے لیے نکل کھڑے ہو اور ابو جہل نے جب یہ سنا تو کہا جاتا ہے کہ وہ کابے کی چھت پر چڑھ گیا اور اس نے کہا ان جا ان جا کلول امبا رقم ان اصابا ان اصابا محمد اب لو اب درے بچا لو بچا لو اپنے کافلے کو لوگ بچا اگر محمد نے تمہارے قافلے کو لوٹ لیا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے تو زمزم بن عمر امر کا اس انداز میں مکہ میں داخل ہونا اور پھر ابو جہل کا کابے کی چھت پر چڑھ کر اس طریقے سے اعلان کرنا اس چیز نے مکہ والوں کے جذبات میں ایک آگ سی لگا دی چنانچہ صرف تین دن کے اندر اندر ایک ہزار کا لشکر تیار ہو گیا جو ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس تھا اور جسے اپنی فتح پر اور اپنی کامیابی پر سو فیصد یقین تھا آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انہوں نے اپنے ساتھ ناچنے گانے والی لونڈیوں کا بھی انتظام کیا تاکہ جب ہمیں فتح حاصل ہو تو ان کے گانوں کے ساتھ ہم جشن فتح کو زوردار طریقے سے یادگار بنا سکیں اب ایک طرف تو یہ صورت تھی مکہ والوں کی دوسری طرف یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر زفران کے مقام پر جب پہنچے تو نئی صورتحال کا سامنا آپ کو کرنا پڑا آپ تو اس ارادے سے نکلے تھے کہ ابو سفیان کے تجارتی کارواں پر جو کہ چالیس افراد پر مشتمل ہے حملہ کیا جائے گا اس سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی لیکن یہاں جب پہنچے تو اب یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان تو بچ کر نکل گیا اور اب مکہ سے ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو چکا ہے تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ کیا حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مشورہ کرنے والے تھے تو صحابہ کے سے آپ مشورے لیا کرتے تھے ہر جنگ کے موقع پر آپ نے مشورہ لیا عہد کے موقع پر بھی آپ جانتے ہیں مشورہ لیا کیا, کیا جائے مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے باہر نکلا جائے اور خندق کے موقع پر بھی مشورہ لیا چنانچہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق آپ نے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودی تو ہر موقع پر آپ مشورہ لیا کرتے تھے اس موقع پر بھی آپ نے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے حیث بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہے ابو عنہ کھڑے ہوئے اور اپنے تعاون کا یقین دلایا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں آپ چلیں حیث مقداد بن امر کھڑے ہوئے اور نے بڑی جشیلی تقریر کی یا رسول اللہ امر ام اک اللہ پناہ نما اک یا رسول اللہ جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ ویسے ہی دیئے آپ چلیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے لا نقول کما بنی اسرائیل کما قال بنی اسرائیل ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے حض مس علیہ اسلام سے کہی تھی جب حض مس علیہ اسلام نے ان سے کہا تھا ادخل الارض المقدس اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا تھا ازہب ان تبربک فقاتلا انا ہن اے موسا تم جاؤ اور تمہارا خدا جاؤ تم لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ارض یا رسول اللہ ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حیث موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا پبلوی باسا کا بلحق لو سر تباد لاکہ مندونی حقا نبل فرمایا کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں لے کر برکِ غماد تک چلے جائیں یمن میں ایک شہر ہے وہاں تک چلے جائیں تو ہم وہاں تک آپ کے ساتھ چلیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ اللہ پاک آپ کو فتح اطا فرمائے اور یہاں تک کہ آپ یمن کے اس شہر تک پہنچ جائیں لیکن یہ جو حضرات تھے, یہ سارے کے سارے محاجر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے علی الناس. لوگوں مجھے مشورہ دو حضور پھر یہی فرما رہے تھے لوگوں مجھے مشورہ دو اللہ اکبر انصار سمجھ گئے تو حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے تو انصار نے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی مدینہ منورہ میں ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ وعدہ کیا تھا لیکن یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ مدینہ سے باہر بھی اگر کسی دشمن کے ساتھ لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے اللہ اکبر قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دیانت پر کفا عہد پر اخلاق پر حضور کو اس بات کا احساس تھا کہ انصار نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ مدینہ منورہ میں میری حفاظت کا وعدہ کیا تھا مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کسی دشمن سے لڑنے کا معاہدہ نہیں کیا تھا اس لیے مہاجرین کے جذبات کے باوجود حضور بار بار یہی فرما رہے تھے اشیرو ایوہ الناس اشیرو ایوہ الناس لوگوں مجھے مشورہ دو صاف نہیں حضور نے فرمایا انسار تم بھی بولو اللہ اکبر یہ بھی ایک مربت تھی اخلاق کا تقاضا کہ ان کا نام نہیں لیا تم کیا کہتے ہو بس آپ نام لیے بغیر فرماتے لوگوں مجھے مشورہ دو تو انصار سمجھ گئے کہ حضور ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں بکرنا ابو بکر نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر دیا عمر نے بھی اظہار کر دیا مقداد بن عمر نے بھی اظہار کر دیا رضی اللہ عنہم لیکن حضور پھر یہی فرمارے رہے اشیر و علیہ چنانچہ انصار کے سردار حساد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یا ایسا لگتا ہے کہ آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں ہمارا فیصلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا اجل ہاں ہاں صاد میں تم لوگوں کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں تو ہے تو نے تو کمال ہی کر دیا اللہ اکبر یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے آپ کی تصدیق کی جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے احکام لائے ہم نے گواہی دی سب سچ ہے ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہے آپ کو زبان بھی دی ہے میساخ دیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے آپ کی بات سنیں گے ہم یا رسول اللہ لما امر اے اللہ کے رسول جہاں آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ وہاں چلے جائیں کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی دکیل دیں گے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگے لگا دیں گے اِنَّا ہم لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو ہم سچے ثابت ہوتے ہیں بلا اللہ کا منہ ماں تکرب ہی اینک, اینک ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری طرف سے آپ کو ایسا کردار ایسی شجاعت اور ایسی بہادری کے نمونے دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی فسیم نابی کا علا اللہ اللہ کا نام لے کر آپ چلیں آپ جس دشمن سے ٹکرانا چاہتے ہیں چلے جائیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور واقعی بھائیو انسار نے ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا آپ غزوہ وزر کی تفصیل پڑھیں تو مہاجر بہت کم شہید ہوئے ہیں زیادہ جو شہید ہوئے انصار عہد کی تاریخ پڑھیں تو اس میں بھی مہاجر کم شہید ہوئے ہیں زیادہ جو شہید ہوئے تو انصار انصار پیش پیش رہے قربانی میں جب نبی اکرم صلی اللہ حاحت سعد بن معاذ کی زبان سے یہ جذبات سنے تو آپ کا چہرہ انور خوشی سے دھمک اٹھا اور آپ نے فرمایا فیرو علی برکت اللہ اللہ کی برکت کے ساتھ چلو